خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وصور قم فحسن سور کم و مدنی صورت ہے نزولاً ایک سو آٹھ نمبر سورۂ تحریم کے بعد نازل ہونے والی صورت اور قرآن مجید کی ترتیب میں چونسٹھویں صورت ہے 64 فور سورہ منافقون کے بعد ربطِ صورت کا ماقبل کے ساتھ کئی وجوہات پہ ہے گزشتہ صورتوں میں جہاد اور انفاق کی ترغیب دی گئی تو اس صورت میں بیان مقاصد اربا کا بیان ہے توحید رسالت یہ قرآن کی صداقت اور ایمان بالآخرہ مقصد یہ کہ یہ جہاد اور انفاق یہ دراصل ان مقاصد کے لیے ہے اور اصل مقاصد یہ ہیں یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر نو میں ذکر کیا گیا حکم الحکم اموالحما اولاد مام ذکر اللہ کہ تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی کتاب سے غافل نہ کر دے تو اس صورت میں اس کی علت بیان کی جاتی ہے آیت نمبر پندرہ میں کیوں تمہیں اللہ کی کتاب سے غافل نہ کر دے کیونکہ ان اموالکم اموال حم و اولاد و تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہیں یہ امتحان ہے تو کہیں اس امتحان میں تم اللہ کی کتاب سے غافل نہ ہو جاؤ تیسرا ربط یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر سات میں منافقین کا قول ذکر کیا گیا لا تنفقو کہ مال خرچ نہ کرو یہ جی تو اس صورت میں یہ امر بال انفاق دیا جاتا ہے آیت نمبر سولہ میں منافقین کے قول کے بالکل برعکس اللہ حکم دیتے ہیں و مال خرچ کرو خیر الف یہ مال خرچ کرنا یہ تمہارے اپنے لیے اس میں فائدہ ہے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر چار میں ذکر کیا گیا حم العادو و ہم العدو ہم کہ یہ منافق یہ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے بچو اور ان سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ تو اس صورت میں دو اور اسباب ذکر کیے جاتے ہیں کہ بظاہر انسان ان کے ساتھ محبت کرتا ہے لیکن حقیقت ان میں دشمنی پنہا ہے یعنی وہ بھی تمہارے لیے نقصان دہ ہے جس طرح منافق کا تعلق یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ تو اسی طرح اولاد کے ساتھ محبت یا بیوی کے ساتھ محبت شوہر کے ساتھ محبت یہ بھی یہ تمہارے دشمن ہیں یعنی ان کی محبت یہ کہیں تمہارے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو جائے فہ تو ان کی محبت سے بھی بچو یعنی کہیں ان کی محبت میں اپنا نقصان نہ کر بیٹھو سورت کے امتیازات سورت ممتاز ہے یہ قیامت کے دن کے نام پہ کہ وہ یوم التغابن ہے یہ آیت نمبر نو مقصد صورا جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ان دس صورتوں کا یہ ایک ہی مقصد ہے وہ ہے ترغیب الجہاد والانفاق الفاق اور اس صورت میں ساتھ میں مقاصد اربع وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ جو قرآن مجید کا یہ اصل مضمون ہے وہ ہے توحید رسالت یہ اللہ کی کتاب کی سچائی اور ایمان بالآخرہ یہ قرآن مجید کے وہ اصل مضامین ہیں اور مقاصد ہیں سورت کی تقسیم سورت دو حصوں پر مشتمل ہے یہ پہلا حصہ آیت نمبر دس تک ہے اور ان دس آیات میں بیان ہے مقاصد اربعہ کا توحید رسالت صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرہ اور سورت کا دوسرا حصہ آیت گیارہ سے آخر تک آیت اٹھارہ تک جس میں ترغیب ہے عید الجہاد ولانفاق یہ بات بتلانے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ یہ جہاد اور انفاق دراصل یہ ان مقاصد اربعہ کے لیے ہے یہ صورت مصبح کی فہرست میں یہ آخری صورت ہے سور حدیت سے یہ شروع ہوئی تھی اور یہ ان کی فہرست میں یہ آخری صورت ہے یوسب صلی اللہ مافِ سماوات و ما فل ارد یہ پاکی بیان کرتے ہیں خاص اللہ کے لیے وہ مخلوق جو اوپر آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں ہے لہ ملک خاص اسی اللہ کے لیے اختیارات ہیں خاص اسی اللہ کے لیے بادشاہی ہے و لہ الحمد اور خاص اسی اللہ کے لیے اس کی لائق تعریفیں ہیں یہ معنی مبہم ہے کہ خاص اسی کے لیے تعریفیں ہیں بلکہ الحمد میں فلام یہ الفلام آہدی ہے اور مراد وہ تمام صفات وہ اللہ کے لیے لائق ہیں کہ جو خاص ہیں اللہ اللہ کو ماحود اس سے وہ صفات ہیں کہ جو اللہ نے اپنے لیے خود کہی ہیں یا قرآن اور سنت میں ان کا بیان کیا گیا ہے وہ تمام تعریفیں وہ اللہ کے لیے لائق ہیں و لہ الحمد خاص اسی اللہ کے لیے الحمد و کی تعریفیں ہیں وہ ہوا اللہ کلشعین قدیر اور یہ اللہ ہر ایک چیز پر قدرت والا ہے خلق کم یہ اللہ وہ ذات ہے خلقکم کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے یہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد یہ جی تمہیں پیغمبر بھیجے ہیں پیدا کرنے کے بعد تمہیں سیدھا اور غلط راستہ بتایا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے فمن کم تو بعض تم میں سے انکار کرنے والے ہیں اسی لیے ہو لدی خلق کا معنیٰ اگر کیا جائے یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے یہ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جیسا کہ سورہ زاریات میں آتا ہے عما خلقت الجنََََََََََ ونس اللّ آبدون یا یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے یہ تمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے الدی خلق المعت و الحیات لیبلکم ای کم احسن و عملہ فمن کم بعض تم میں سے انکار کرنے والے ہیں وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے وہ من کو مومن اور بعض تم میں سے ایمان لانے والے ہیں بعض مان لیتے ہیں اللہ تعمل اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے ذرا دیکھ لیں سورہ دہر ابتدائی آیات دیکھ لیں یہ بارہ نمبر انتیس سورہ دہر وہاں پہ ان آیات کی اچھی وضاحت ہے یہ فمن کافر ومن کم ممن سورہ دہر سورہ انسان بھی اسے کہتے ہیں حلعطا عالل انسان یقین و منت لم یکن شعیع مذکورہ یقیناً آیا ہے ہر ایک انسان پہ حینن ایک وقت میں نہ زمانے میں سے لمیکن یکن ام مذکورا کہ نہیں تھا وہ کوئی چیز مذکورا ذکر کیا گیا وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھی ہر انسان پر ایسا وقت آیا ہے ان ناخلق نل انسان میں نطفت بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو میں نطفت ان امشاجن اس مخلوط نطفے سے نطفت امشا امشاجن وہ مخلوط نطفہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا نطفہ مرد اور عورت کا نبتلی ہی ہم آزمائش کرتے ہیں اس پر فجالنہ حسمی امبسرا تو ہم نے اسے بنایا ہے دیکھنے والا سننے والا دیکھنے والا اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کی آزمائش کرتے ہیں تو ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے ان نہ ہدع بے شک ہم نے اسے دکھلایا ہے اصبیلا صحیح راستہ پیغمبر بھیجے ہیں اللہ نے کتابیں بھیجی ہے تو آگے اما ام شا و اما ام کفورا تو یا تو وہ تاب کرنے والا ہے اور یا وہ ناشکری کرنے والا ہے انکار کرنے والا ہے اور پھر آگے ان اعتدنا آتد پھر اسی کی وضاحت ہے تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے انسان کو پھر اللہ نے فہم کے اسباب دیے ہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے فمنکم کافر کا بعض تم میں سے انکار کرنے والے ہیں اور بعض تم میں سے وہ ایمان لانے والے ہیں واللہ و بما تعملون بصیر اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے خلق السماوات والارض بالحق ان آیات میں ان مقاصد اربعہ میں سے جو پہلا مقصد ہے توحید وہ بیان کیا جا رہا ہے خلق السماوات والارض بالحق پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق کی اظہار الحق تاکہ حق ظاہر ہو جائے وسور اور تمہیں شکل دی ہے فاحسن نسور تو کیا اچھی شکل دی ہے تمہیں تمام مخلوق کو اللہ نے ان کے سر وہ جکے ہوئے پیدا کیے ہیں لیکن انسان تمہارے سر کو اللہ نے اونچا پیدا کیا ہے زمخشری کہتے ہیں کہ تمہارے سر کو اللہ نے اونچا پیدا کیا ہے اور وہ ہوا نہیں ہے فاہ سنا سور تو کیا خوبصورت شکل دی ہے اللہ نے تمہیں تو کیا خوبصورت شکل دی ہے اللہ نے تمہیں فاہ سنا تو کیا خوبصورت شکل دی ہے اللہ نے تمہیں فاہ سنا تو کیا خوبصورت شکل دی ہے اللہ نے تمہیں کہ اللہ نے تمہیں کیسی خوبصورت شکل یہ دی ہے زمخشری وہ کہتے ہیں اے انہوں خل خا منتصباً منتصباً غیر منقب کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے منتصباً اس کا سر یہ اونچا ہے اور غیر را منقب وہ جکا ہوا نہیں ہے دیگر جانداروں کی طرح دیگر جانداروں کی طرح وہ جکا ہوا نہیں ہے تو اللہ نے اسے کیا خوبصورت شکل دی ہے ہودی خلق کم یہ اللہ نے خلق السماوات والارض بالحق پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں کو ول اور زمین کو بالحق تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور شکل دی ہے تمہیں فاخ صنسو تو کیا اچھی شکل دی ہے تمہیں و علہل المصیر اور اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے اس بات قیامت یا عالم وافص سماوات ولد جانتا ہے اللہ وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے ولاد اور نیچے زمین میں و یا علم ماترون ومات اور جانتا ہے وہ جو تم چپاتے ہو اور وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ علی اور اللہ جاننے والا ہے سینوں کے راز کو سینوں کے رازوں کو اللہ خوب جانتا ہے یہ اب زجر دیا جاتا ہے منکرین کو کہ جن لوگوں نے انکار کیا ہے تو دراصل اس کی وجہ کیا ہے دراصل یہ کیا انہیں گزشتہ لوگوں کے احوال وہ نہیں پہنچے تو یہاں پہ وہ وجوہات ذکر کی جاتی ہیں کہ یہ لوگ یہ انکار پر کیوں اتر آئے ہیں یہ تخویف دنیاوی دی جاتی ہے ماضی کے اقوام کی ہلاکت کے ذریعے یہ علم یاتِ کم نبا نففرو منقب لو یہ کیا نہیں آئی تمہیں خبر ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا ہے من قبل و اس سے پہلے کیا ان کی خبر انہیں نہیں پہنچی عمرهم تو فزاق و بالا امرحم اپنے کام کا اور وہ ان کا انکار تھا اس کا انجام وہ چک چکے و لعم اذاب علیم اور ان کے لیے دردنا کا آزاب ہے ذال کبی ان تو کیوں انہوں نے اپنے کام کا یہ انجام چکا یہاں پہ وہ علت وہ بیان کی جاتی ہے کہ ان پر یہ دنیا میں یہ وبال کا آنا اور ان پر عذاب کا یہ آنا یہ کس وجہ سے تھا یہ اس وجہ سے بے ان ہوں کہ بے شک شان یہ ہے کانتاتی ناتی تھے کہ آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے پیغمبر بلبیناتی واضح دلائل کے ساتھ فقالو تو انہوں نے کہا کہ ابشروں یادوننا کہ آیا کوئی انسان یادوننا وہ ہمیں راہ دکھائے گا یعنی وہ اسے بعید سمجھتے تھے کہ آیا کوئی انسان وہ بھی پیغمبر ہو سکتا ہے اور وہ بھی پیغمبر کے طور پہ وہ آ سکتا ہے یا ابشروں یہ کہ کیا کوئی انسان وہ ہمیں راہ دکھائے گا و کفرو تو انہوں نے انکار کیا و اور انہوں نے منہ پھیرا دل سے انکار کیا بظاہر انہوں نے اعراض کیا وستغن اللہ تو اللہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم لوگ میرے پیغمبروں سے مستغنی اور تم لوگ میرے پیغمبروں سے انکار کرنے والے مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے وستطن اللہ اور بے نیاز ہو گئے اللہ ان سے تو اللہ نے بھی اپنی بے نیازی ان سے ظاہر کی کہ تم لوگوں کو میرے پیغمبروں کی کوئی ضرورت نہیں تو مجھے بھی تم لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں وسطن اللہ اور بے نیاز ہو گئے اللہ تعالیٰ ان سے اللہ غنی حمید اور اللہ وہ بے نیاز ہیں حمید اور ان کی تعریفیں کی گئی ہیں تم اگر نہ بھی کرو تو اس کی تعریف کی گئی ہے زام ال لدین کفرو لن باسو زام الدین کفرو گمان کرتے ہیں وہ لوگ کفرو جنہوں نے انکار کیا ہے اور یہ بھی ان کی ایک وجہ ذکر کی جاتی ہے کہ ان پر یہ عذاب یہ کیوں آیا زام ال لدین گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا یہ اللہ کی توحید سے اللہ کے پیغمبروں سے یہ اللہ یوں کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے دوبارہ قیامت میں یہ کہ قل کہہ دیجیے پیغمبر بلا کیوں نہیں کیوں نہیں اٹھائے جاؤ گے وہ اور قسم ہے میرے رب کی واو قسمیہ اور میرے رب کی قسم لطب آسنہ کہ ضرور بھی ضرور تم اٹھائے جاؤ گے دوبارہ قیامت میں سمل تو بِمَا عَمِلْتُمْ بما تم اور پھر ضرور تمہیں خبردار کیا جائے گا اس پر جو تم نے عمل کیا تھا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور کا اللہ ہی کام اللہ پر نہایت آسان ہے یہ دوبارہ اٹھایا جانا دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے تو جب یہ بات ہے تو تم کیا کرو تم اللہ پر رسول پر قرآن پر ایمان لاؤ فامنو منو باللہ ورسولی ہی تو پس ایمان لاؤ اللہ پر ورسولی ہی اور اس کے پیغمبر پر ونور نور انزلنا اور اس روشنی والی کتاب پر اللہ وہ کتاب انزلنا کہ جو ہم نے نازل کی ہے اس روشنی والی کتاب اس کی اس پر ایمان لاؤ قرآن پر ایمان لاؤ یہ وہ مقاصد اربعہ ذکر کیے جا رہے ہیں واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبیرن خبردار ہے اور یہاں پہ قرآن کے ناموں میں نام نور ذکر کیا گیا یہ روشنی ہے یہ روشنی ہے اور اسی کے ذریعے سے انسان اندھیروں سے نکلتا ہے یہ قرآن روشنی ہے اور یہ رسول سے یہ جی الگ یہ ذکر کیا گیا ہے مقصد یہ کہ یہ رسول کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو لوگ اللہ کے پیغمبر کو وہ نور سمجھتے ہیں تو یہ یاد رکھیں اللہ کے پیغمبر نور ہیں ان کی صفت نور ہے کہ وہ معاشرے میں اندھیرے معاشرے میں ان کا آنا یہ واقعی ایک نور تھا اور انہوں نے اس اندھیرے معاشرے میں اور ان تاریکیوں میں انہوں نے روشنی وہ لائے ہیں لیکن پیغمبر کی ذات وہ بشر ہے اور وہ انسان تھے یہاں پہ ونور الزیع انزلنا یہ قرآن کی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ اس روشن روشنی والی کتاب پر ایمان لاؤ کہ جو ہم نے نازل کی ہے و اللہ بما تاملون خبیر اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے یومج معکم لیومل جم ان مقاصد اربعہ میں اس بات قیامت یومج معم یاد کرو کہ جس دن جمع کرے گا تمہیں اللہ لیومن اس دن لیوم اس جمع ہونے کے دن میں قیامت کا ایک نام یوم الجمعہ اور جمع ہونے کے دن میں غالقیومتغابن اور وہ دن ہے التغابن افسوس کا غبن اصل میں نقصان اور گھاٹے کو کہتے ہیں یہ ایسا دن ہے کہ اس میں کافر پر اس کا گھاٹا اور اس کا نقصان وہ ظاہر ہوگا ایمان والے پر اس کا گھاٹا اور تاوان وہ ظاہر ہوگا تو اسی لیے ہر کسی پر جب اس کا گھاٹا اور تاوان وہ ظاہر ہوگا تو وہ افسوس کرے گا کافر اس بات پر افسوس کرے گا کہ کاش میں ایماند لایا ہوتا مومن یہ افسوس کرے گا کہ کاش میں نے زیادہ عمل کیا ہوتا اور میں نے اللہ کو راضی کرنے کا میں نے زیادہ محنت اور کوشش کی ہوتی التغابن یہ دن ہے افسوس کا ومیم بلّہ یہ دیکھ ومین بلّہ ویام الصالحن اور جو شخص وہ ایمان لائے اللہ پر ویام الصالحن اور وہ عمل کرے نیک عمل صالح دو چیزیں ضروری ہیں ایک اخلاص اور دوسرا اتباع سنت ورنہ ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ میرا عمل وہ عمل صالح ہے یوکفرعن ہو سی آتی ہی تو دور کر دے گا اللہ اس سے سیاح ہی اس کے تکالیف سیاحت کا اطلاق دنیاوی تکالیف پہ بھی ہوتا ہے اور سیاحت کا اطلاق گناہوں پہ بھی ہوتا ہے تو مٹائیں گے اللہ اس سے اس کی برائیاں کہ جو انسان ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اور یا یہ کہ دور کرے گا اللہ اس سے اس کی دنیاوی مصیبتیں اور تکلیفیں و دخل ہو جنات تجری اور داخل کرے گا اسے جنتوں میں کہ بہ رہی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں خالدین فیحہ ابدا ہمیشہ ہوں گے اس میں ہمیشہ غالقلفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے والذین کفر و کرات نا اس میں تخویف دیا جاتا ہے زجر اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ان مقاصد اربعہ سے وہ کردبو بھی اور جٹلایا ہماری آیتوں کو الائے کا صحابنار تو یہ لوگ جہنمی ہیں خالدین افیہ اور ہمیشہ رہیں گے اس میں وبل مسیر اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی یہ جہنم یہاں پہ پہلا حصہ یہ ختم ہوا اور اس پہلے حصے میں مقاصد اربعہ کا بیان تھا توحید رسالت اور قرآن کی سچائی صداقت اور ایمان بالآخرہ اب یہاں سے ان آیات میں جہاد اور انفاق کی ترغیب ہے معاصب میں مصیبت اللہ بید نل نہیں پہنچتی کوئی مصیبت اللہ بید اللہ مگر اللہ کے حکم سے دنیا میں کوئی بھی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی تو اسی لیے جہاد میں تم موت کو یہ لازم مت سمجھو کہ جہاد میں میں جاؤں گا تو ضرور مجھ پر موت وہ آن پڑے گی بلکہ مصیبت جو بھی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو گے جیسے قرآن نے سورہ نساء میں ذکر کیا تھا کہ تم جہاد سے اس لیے جی چراتے ہو کہ تم تمہیں موت آ جائے گی اے تکون یدرککم الموت و کنتم فی بروج مشیدہ تم اگر اپنے مضبوط قلعے کے اندر تم نے اپنے آپ کو بند کر رکھا ہے تو موت سے وہاں پہ بھی بچ نہیں سکتے ماسوب مصیبت اللہ بے نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت وہ مگر اللہ کے حکم سے وہ میو ممبل اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر یہ تو یہاں پہ ہدایت بمانے استقامت کے یہ دقلبا تو مضبوط کرے گا اللہ اس کے دل کو ایمان باللہ کی یہ طاقت ہے کہ اللہ انسان کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے ہم بلّہ یاد قلبہ اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پر تو اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے ابن جریر یہاں پہ ومین ام بلّہ یاد قلبہ ابن عباس کا معنی انہوں نے ذکر کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تو وہ کہتے ہیں اور انہوں نے آیت کو تقدیر کے ساتھ لگایا ہے ما صابمت اللہ بے دن اللہ کہ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر تو اللہ مضبوط کرتا ہے اس کے دل کو للی یقین یقین کے لیے تو وہ انسان وہ جانتا ہے ان نما لم ی کند اہو کہ جو چیز وہ اسے پہنچنے والی ہے وہ کہیں خطا نہیں ہو سکتی خوشی ہے تو وہ بھی اسے ضرور آن پہنچے گی اور تکلیف ہے تو اس سے بھی انسان بچ نہیں سکتا وما اخت لم ی کند اور جو چیز وہ تمہیں نہیں تم پر نہیں آن پہنچنے والی اور تم پر نہیں پڑھنے والی وہ تمہیں پہنچ نہیں سکتی و میوں ممب اللہ یاد قلبہ اور جو ایمان لائے اللہ پر تو مضبوط کرتا ہے اللہ اس کے دل کو اللہ بک الش ان اور اللہ ہر ایک چیز پر جاننے والا ہے واطی اللہ واتی اور رسول اور تابداری کرو اللہ کی اور تابداری کرو پیغمبر کی وہ ان طلّع تم پس اگر تم اعراض کرو گے فعن نما اللہ رسول ان البلاغ المبین تو بے شک ہے ہمارے پیغمبر کے ذمے البلاغ المبین پہنچانا کھول کر البلاغ پہنچانا ہے ان پر المبین واضح پیغمبر ہمارا ان پر ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا ہے اور کھول کر بیان کرنا ہے واضح طور پر بیان کرنا ہے تم لوگوں سے منوانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے بہن نما اللہ رسول بلاغل مبین اور پیغمبر کو کس چیز کی تبلیغ ہے سوردہ آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتے ہیں أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيكَ اے پیغمبر تبلیغ کریں اس کتاب کی کہ جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اللہ کی کتاب کو پہنچائیں پیغمبر کس سے کہانیاں وہ نہیں پہنچاتے تھے یہ جہاد انفاق یہ کس مقصد کے لیے تو دعوی توحید اللہ لا الہ اللہ یہ جی اللہ تعالی نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اس کے والل تومنون اور اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کرے ایمان والے یہ جی اب یہاں پہ جہاد اور انفاق کی راہ میں جو چیزیں وہ رکاوٹ وہ بنتی ہیں وہ کیا ہے تو قرآن یہاں پہ ان رکاوٹوں کا بیان کر رہا ہے کہ اسی مال اور اولاد کی وجہ سے اور اسی بیوی اور شوہر کی وجہ سے انسان دین کے دین کے کام میں یہ چیزیں وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں تو ان چیزوں ان چیزوں کی محبت میں یہ ان چیزوں کی محبت اپنے آپ پر یوں غالب نہ آنے دینا کہ جس سے تم اللہ کی رضا کے کام وہ تم سے رہ جائیں یا ائیو اللہ آمن و اے ایمان والو ان من ازواج کم بے شک باز بیویاں تمہاری اور تمہاری اور من کیونکہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں بے شک تمہاری بعض بیویاں و اولاد اور تمہاری اولاد ادو اللہ کم وہ تمہاری دشمن ہے یہاں پہ وہ دشمن کہ انسان ان کی محبت میں ایسے واقع ہو جاتا ہے کہ در حقیقت وہ محبت وہ انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہے تو دشمن وہ اس معنی میں یہ دو سنما دشمن ہیں فہضرو تو پس محتاط رہو ان سے بچو ان سے وہ انتافو اور اگر تم دور کرو اپنے دل سے ان کی محبت تافو افواہ یعنی دل سے ان کی محبت دور کرنا وہ انتاف اور اگر تم دور کرو اپنے دل سے ان کی محبت و تصف اور ظاہری اعراض بھی کرو یعنی جب دین اور ان چیزوں کا مقابلہ آ جائے تو تم میں یہ طاقت ہو کہ تم ظاہری اعراض بھی کر سکتے ہو وہ تغفرو اور تم بخشش کرو تم بخشش کرو فہم اللہ غفور الرحیم فعن اللہ غفور الرحیم تو بےشک اللہ غفور الرحیم وہ بخشنے والا رحیم اور مہربان ہے انماں اموال حکم و اولادم بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ یہ آزمائش ہیں اور یہ امتحان کا سبب ہیں اللّہ عند اجر و ناظیم اور اللہ اس کے پاس عجر و ناظیم بڑا اجر ہے بڑا ثواب ہے فتق اللہ مستطا تو بس ڈرو اللہ سے مستطا جہاں تک تم سے ہو سکے یعنی جتنی تمہاری طاقت ہو اور جتنی تمہاری استطاعت ہو وسماؤں اور سنو اللہ کا حکم و اور اس کا کہا مانو وہ اور خرچ کرو خیر اللہ انف یہ خرچ کرنا یہ بہتر ہے تمہاری اپنی اپنے نفس کے لیے وہ میوں کا شحہ نفسی ہی اور جو کوئی بچایا گیا شوح نفسی ہی اپنے نفس کے بخل سے فولا کام المفلحون تو یہ لوگ یہی کامیاب ہیں ان تقرر اللہ کردن حسنا اب اس میں بھی دوبارہ ترغیب لنفاق ان تقرر اللہ کرد ان تو اگر تم دو اللہ کو دینا اچھا یہ پہلے بھی ہم قرض سورہ حدیت میں بھی ہم نے یہ وضاحت کی تھی کہ لفظ قرض کو یہاں پہ کیوں لایا گیا وجہ یہ کہ قرض میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک دینا اور ایک دوسرے کی حاجت پوری کرنا تو اللہ کی تو کوئی حاجت نہیں یہاں پہ وہ تزمینی معنی مراد ہے جز معنی وہ ہم نے لیا جو دینا ہے کہ اگر دو تم اللہ کو دینا اچھا یو لکم تو دو چند کر دیں گے اللہ اسے تمہارے لیے وہ لکم اور بخش دیں گے وہ تمہارے گناہ واللہ اللہ و شکور حلیم اور اللہ وہ بڑے قدردان ہیں تمہارے عمل کے حلیم اور برداشت والے عالم الغیب بھی یہ اللہ جاننے والا ہے الغئی بھی وہ جو مخلوق سے پوشیدہ چیزیں ہیں انہیں و اور ظاہری چیزوں کو بھی العزیز وہ غالب ہیں الحکیم اور حکمت والے تو صورت میں ترغیب عید الجہاد تھا اور سات سورت میں بیان تھا مقاصد اربعہ کا سورت دو حصوں پر مشتمل تھی پہلے حصے میں دس آیات اور ان پہلے حصے میں مقاصد اربعہ کا بیان تھا اور دوسرا حصہ آیت نمبر گیارہ سے آخر تک جس میں ترغیب عید الجہاد و الحمد تھا وآخر دعوانا ان رب العالمین Thank okay. you.